وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَى فَيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم اللمين إن الله وملائكته يسلون على النبي يا أيها الذين آمنوا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 جدو دیگ موسم خدا دا رنگ ظاہر و تعالی ایسے بندے تجے گا جڑے نبی پاک سرکار دے دین دے باغ نو پھر بہار عطا فرما دین دوسرے لفظوں میں آسان کر دینا دیان نے نو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 اور یاد رکھنا کیونکہ پہلا فکر بدلتا پھر عمل بدلتا اندر فکر صحیح عمل ہمیشہ صحیح رہندا ہے جدو اندر سوچ دا کانٹا بدلتا ہے اس لیے عمل بندے دا تبدیل ہو جدو سوچ اندر صحیح مسبت پیدا تے بندے کو عمل صحیح پیدا ہونے شروع ہو جاندے ہیں خود گل میری سمجھا جی تو ہن جہے دشمنان اسلام لوگ آتے نے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 سو سال دے درمیان آ رہے میرے ننگے جڑے بے لین کا پٹا ہی بھاؤ دین کا پٹا ہی تے اللہ تعالی نے بندہ پیدا کرنا ہے جیٹا پھر اٹھا دل سمجھ لگی اے تو موٹے چ گل میرا گور نا سمجھا نہیں تو فکر ہے نا اس واسطے کلندر اقبال رحمت اللہ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 رب لا والا فرما میرے کملی والے آپ نے فرمایا اللہ بوٹے لاؤ والا کون بوٹے لاؤن آ جڑا بوٹا رب لاوے جہا پٹے اتیا جائے گا ان کی جرا چی حضور رب بوٹا لاوے دکھ پٹ لو میری نظر ایسا پہلوان ہالے کر کوئی نہیں بنیا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 कई बूटे ऐसे होंगे ने जिन्हों माली हर वे अपनी निगाह च रखना है गल समझ फसल बीज के आ जाते ने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 داڑیاں رکھ لی کئی برابر داڑی سی جنہوں سر سید احمد خاں آخرے سن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 اور دین ان آئی توجہ فرما اللہ تبارک ہو یہ سدنے اٹھے آلہ جاوا جنہ نے مسلمان ہی اس آخ کھولی آخر رب سولہ سارے سارے رب دے بارے یہ جی دھبے لاگے وہ تین سارا کچھ دا لیا کے سامنے نہیں رکھ سکتا وہ تو فرال حضرت دی قلم یا زبان دا اعجاز سی کہ بیان کر دی جب چل پہ تو سمندر بنا جس جسم تو آ گئے ہو سکے بٹھا دیے دی بٹھا دے سکا دینا دی مرد خدا دا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 ایک ذہن وہ ہوتا ہے جہا پہلے ویخ دق نا بندے مولا مشکل کشا فرماتے ہیں علی ملت فرمایا اچے لوگ اہی ہوں جہ پہ حق ویخ بعد بندیا نو ویک حق ویخ کے حق کا کنڈا چکن ہر کسے نو تو جڑا اس حق دے آ جائے پورا انو من ل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 پیر جی سا وا پیر کملی والا میں حیران ہونا اگلے دن میں کسی بندے دسیا بڑے سیکا بندے نے ایک جماعت آئی دا دربار سرکار پہ اس موقع پہ ان آن کے جناب اوے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 جی دور سورج نہیں پیا ڈبدہ آلہ حضرت عظیم البرکت رحمت اللہ علیہ اپنی زبان نال بھی مخالفت اپنی قلمفت تحریر مخالفت پہ پیک کرتے زبان نال مخالفت پہ پیک کرتے ہر وقت مخالفت کا درس دے رہے ہیں کملی والے بھی موافقت کا درس دے رہے کیوں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 <plunges> دشمنا لگڑا پٹ کے رکھ اللہ فرماؤں منافکا دی نشانی ہے اللہ وینا جتنا فری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 ہاں آج کل بغیرت عاشق ہے نہیں پرنا عاشق نہیں عاشق بے گیرت نہیں ہو سکتا عاشق آشک غیرت ہوتا کلا حضرت گیرت کا اندازہ لگا جمعے کی ہاں جمعہ کی اذان سانی دوسری اذان کا مسئلہ اٹھا بریلوی میں کچھ لوگ مخالف ہو گئے انہوں نے جا کر اس دوران کچہری و رت کر کیس کر دیتا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 یہ جی آلہ حضرت شیر ربانی کا فیصلہ ہے بلکہ کائنات کا فیصلہ ہے آل غیرت نہیں رکھتے سن ملکا وکٹوریا کا اس وقت دور سی گل سمجھ آ جائے کہ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 بڑے نہ منہ منڈے منہ من تو مول کرنا اللہ نے بندے گل سمجھا نہیں میری میں ارتیا کرنا میرے علیہ مامے رضی اللہ کا عنہ سرکار برطانیہ دے حکومت ٹکٹ ک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 بندر لگ رہے ہیں وہ میں تو مانا آ جائے پینٹ چند پاون والے میں اسلام نے کمیس دا ذکر ہے قرآن ذکر کمیس کا ہارا حضرت یعقوب علیہ اسلام واسطے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 مولا حسین سکار کپڑے نہیں اڑے ارے کہ جانا اللہ خلاف سن تعلیم کے بھی خلاف سن امام سنت سرکار نے جناب فتح واریا کھول کے ویخ تھان تھانے اپنے تنقید فرمائی فرمایا جیوس بن رہے ہیں آدھے سی بن رہے ہیں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 کے گلی گلی گلیب ارے ٹھوکرے سب کی کھائے کیوں دل کو جو عقل دے خدا تیری گلی سجا کیوں اور جب تو سیا بن جائے نا تیری دل نقل مل جائے تو تے حضور سرکار دا دامن دمن چڈے